والن مغرب اور مغرب کے لیے اربان چار رکھت ہے ہاں جی دو دو رخت پہ سلام پھیریں گے وسلم سنت المعرب رکھتے نقبۃ اللہ اور عصر کی سنت کے نہ صلی سنت العصر رکھت نقبۃ اللہ اس طرح چار سلام ہو جائے گا پلی ال عشاع آخرت عیشاء آخرت جس کا ہم پر آخری عیشمرت عیشا ہی ہے جس کو ہم عیشاء بولتے ہیں ہاں جی نے دو رکت ہے اس دو رکت ہے وہ عام طور پر ہم لوگ بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو صلی صنت علیہ عشاء رکتِ نقبۃ اللہ یہ دو رکت جو ہے بیٹھ کے پڑھتے ہیں قائم مقام ایک رکت ہے چونکہ کل جو حدیث میں ہے رکت تو یہ ایک رکت بیٹھ کے پڑھنے کی وجہ سے دو رکت پڑھتے ہیں اور جو ہے اور دو رکت ہم لیتے ہیں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 اگر آپ نے چار رکت پہلے پڑھتے چار رکعت بعد میں جو پڑھتے چار رکعت جو پہلے پڑھتے اس کو چار رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھنے اس کو ہم لوگ اربا کہتے ہیں اربا اسی چار رکعت کی وجہ سے کہتے ہیں وسلِ سنت ظہری ار و آ اللہ کچھ لوگ وسلی سنت اربا بول کے پھر بھی بول دیتے وہ حالات ہے اربا کے بعد چار رکتین دو ہے تو نیت یہی ہے وسلِ سنت ظہری ار و آ رق آتن قرطن